شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقامت اسلامیۃ العالمی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے آٹھویں نقطے میں جاری ہے استاد محترم نے یہاں چنگیزیوں کے حملوں کے وقت عالم اسلام اور مسلمانوں کے حالات کا تذکرہ شروع کیا ہوا ہے آج کے سبق میں استاد محترم حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب البدایا و نہایا میں علامہ ابن الحمۃ اللہ تعالی کی چشمدید گواہی کو نقل فرما رہے ہیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ علامہ ابن العیر رحمہ اللہ تعالی کی چشمدید گواہی کا یہاں تذکرہ اس طرح شروع کرتے ہیں وقد بسط ابن الاثير في كامله خبرهم في هذه السنه بسط حسنا مفصلا العلامه ابن الاثير رحمه الله نے اپنی کتاب ال کامل میں چنگیزیو کے حالات کو بہت اچھے انداز میں مفصل طور پر ذکر کیا ہے قال ابن الاثير رحمه اللہ کہتے ہیں فنقول هذا فصل يتضمن ذكر الحادثه العظمى والمصيبه الكبرى عقمت عن یہ باب اس عظیم مصیبت اور دہشت ناک حادثے کے تذکرے کے سلسلے میں ہے کہ اس طرح کا واقعہ دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا ہے عمت الخلائق وخصت فرماتے ہیں کہ اس مصیبت نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا خصوصاً مسلمانوں کو فلو قال قائل ان العالم منذ خلق الله ادمه والى الان لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے انسانوں نے کبھی بھی اس طرح کی مصیبت نہیں دیکھی تو یہ بات بلا مبالغات درست ہوگی اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی عظیم مصیبت نہیں پیش آئی اس لیے کہ تاریخ میں جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں جو مصائب اور حادثات کا تذکرہ تاریخی کتابوں میں موجود ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا بنی اسرائیل کا قتل عام کیا تھا اور بیت المقدس کو کھنڈرات میں بدل کر رکھ دیا تھا ومل بیت المقدس بن نسبت الا ماخربہ ملعین ان چنگیزیوں نے ان لانتیوں نے جو شہروں کو اجاڑا ہے برباد و ویران کیا ہے بیت المقدس کی ویرانی کی اس سے کیا نسبت ہو سکتی ہے وما بنو اسرائیل بن نسبت علما اور بنی اسرائیل کے قتل عام کی ان لوگوں کے قتل عام سے کیا نسبت ہو سکتی ہے اس لیے کہ بنی اسرائیل ایک شہر میں رہتے تھے بخت نصر نے ایک شہر کو تباہ کیا تھا اور ایک قوم کو تباہ کیا تھا جبکہ چنگیزیوں نے شہروں کے شہروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا اور پوری کی پوری قوموں کا قتل عام کیا تھا وَلَعَلَّ الْخَلَائِقَ لَا يَرَوْنَ مِثْلَ هَذِهِ الْحَادِثَتِ إِلَىٰ أَن يَنْقَرِضَ الْعَالَمُ وَتَفْنَ الدُّنِيَا إِلَّا يَأْجُوجُ وَمَأْجُوج فرماتے ہیں کہ شاید دنیا دوبارہ اس طرح کی مصیبت اور ہلاکت نہ دیکھے ہاں جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو اس طرح کی ہلاکت اور تباہی و بربادی دوبارہ ہوگی لیکن شاید دنیا کے خاتمے تک چنگیزیوں کی طرح ظلم و ستم دوبارہ کہیں نہ نظر آئے محمد دجالتی عالام تباہ کمن خالف ہوں دجال بھی اپنے ماننے والوں کو چھوڑ دے گا اور صرف مخالفین والنساء بطون چنگیزیوں نے ان منگولوں نے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا مردوں کو عورتوں کو حتی کے حاملہ عورتوں کے پیٹ کو انہوں نے چیر کر بچوں کو نکال کر قتل کر ڈالا یہ مصیبت جو کہ پوری دنیا پر آئی اور جس کی چنگاریوں نے اور شعلوں نے پوری دنیا کو جلا ڈالا یہ ایک آندھی اور بگولے کی طرح تھی عجیب بات یہ ہے کہ ایک قوم جو کہ چین کے دور دراز علاقے سے نکلتی ہے اور پھر ترکستان کے شہروں میں یہ بلا نازل ہوتی ہے کاشغار بلا ساگون نامی ان شہروں میں آ کر انہوں نے تباہی مچائی پھر وہاں سے نکل کر یہ وسط ایشیا کی طرف بڑھے اور سمرکند اور بخارا جیسے عظیم شہروں کو انہوں نے تباہ و برباد کر ڈالا اور وہاں کے لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جو رہتی دنیا تک عبرت ہے پھر یہ چنگیزی خوراسان کی طرف بڑھے وہاں بھی انہوں نے کوئی سلطنت حکومت اور آبادی نہیں چھوڑی جہاں جہاں یہ گئے انہوں نے خون بہایا تباہی اور بربادی پھیلائی اور اللہ کے عذاب کی طرح یہ لوگوں پر برستے رہے پھر وہاں سے یہ ایران کی طرف نکلے اور وہاں بھی جو بھی آبادی انہیں نظر آئی اسے انہوں تباہ و برباد کیا آذربائی جان کی طرف گئے إِلَّ بائی جان کی طرف گئے وہاں انہوں نے قتل عام کیا تباہی و بربادی کا بازار گرم کیا کہیں بھی کسی زی جان اور زی کو یہ نہیں چھوڑا کرتے تھے ہاں اگر کوئی بھاگنے میں کامیاب ہوا تو اس نے اپنی جان بچا لی فرماتے ہیں کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک سال کے اندر ہوا ہے صرف ایک سال کے اندر چین کے دور دراز کونوں سے نکل کر آنے والے ان چنگیزیوں نے پوری دنیا اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا آج تک تاریخ میں کسی نے نہ یہ بات دیکھی ہے اور نہ ہی سنی ہے کہ صرف ایک سال کی مختصر مدت میں اتنی وسیع و عریض اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کا قتل عام ہوا ہو سکندر رومی جس کے بارے میں معرخین یہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس نے پوری دنیا کو اپنے قابو میں کر لیا تھا اس نے بھی ایک سال کے اندر تو یہ سب کچھ نہیں کیا تھا انما ملک اسے بھی دنیا کو قابو کرنے میں دس سال کا عرصہ لگا تھا اور وہ لوگوں کا اس طرح خون نہیں بہایا کرتا تھا بلکہ جو لوگ اس کی بات مان لیتے اور اس کی اطاعت اور حکومت کو قبول کر لیتے انہیں وہ چھوڑ دیا کرتا تھا لیکن ان چنگیزی اور منگولیوں نے دنیا کی خوبصورت ترین زمینوں کو اور دنیا کے ترقی یافتہ علاقوں کو اور دنیا کے انتہائی تعلیم یافتہ لوگوں کو اپنے قابو میں کیا اور ایک سال کے اندر ان سب کو قتل کر ڈالا اور ان زمینوں کو تباہ و برباد کر ڈالا پوری دنیا کے لوگ اس بات سے خوفزدہ تھے دہشت زدہ تھے کہ کہیں چنگیزی ان پر حملہ نہ کر ڈالیں حالانکہ یہ اس طرح کے بدبخت اور مشرق لوگ تھے جو کہ سورج کو سجدہ کیا کرتے تھے اور کسی بھی چیز کو حرام نہیں سمجھتے تھے جو بھی چیز انہیں مل جاتی تھی ہر جاندار اور ہر مردار کو یہ کھایا کرتے تھے کیڑے مکوڑے حشرات ہر قسم کی جاندار اور مردار چیزوں کو یہ کھایا کرتے تھے لعنہم اللہ تعالی اللہ کی ان پر لانت ہو امام ابن رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ اتنی آسانی اور سہولت کے ساتھ چنگیزیوں نے پوری دنیا اسلام کو اپنے قابو میں کر لیا تھا فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ رکاوٹ کا خاتمہ تھا اس لیے کہ سلطان علی الدین جو کہ خوار کے بادشاہ تھے انہوں نے اپنے اطراف میں موجود تمام حکومتوں کے بادشاہوں کو قتل کر ڈالا تھا اور جب چنگیزیوں نے ان کے ماتحت علاقوں پر حملے کیے تو ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ ان ظالموں کا مقابلہ کرتے لیکن انہوں نے بھاگنے میں عافیت دیکھی وہ آگے آگے اور چنگیزی ان کے پیچھے پیچھے ان کا تعاقب کرتے رہے حتیٰ کہ سلطان علی الدین اس طرح باغتے جا رہے تھے کہ انہیں اپنے رخ کا پتا نہیں تھا وہ حل کفی باد جزائر ولم خل تل من می اور کسی سمندر کے جزیرے میں جا کر وہ ہلاک ہو گئے پوری دنیا میں مسلمانوں کی امداد پوری دنیا میں مسلمانوں کے تحفظ اور ان کی پاسبانی کے لیے کوئی باقی نہیں بچا تھا لیک دی اللہ عمران کانا مفلہ و الا اللہ ترجاء بس اللہ جل جلالہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے تتاریوں نے چنگیزیوں نے سمرقند کا محاصرہ کر کے پچاس ہزار فوجیوں کو چند گھنٹوں میں قتل کر ڈالا اور ستر ہزار عوام کو بہت ہی مختصر وقت میں قتل کر ڈالا ان حالات کو دیکھتے ہوئے پچاس ہزار لوگوں نے ان کے سامنے ہتھیار ڈالے لیکن انہوں نے ان سب کو بھی اسی دن قتل کر ڈالا پچاس ہزار مسلمانوں کا لشکر ستر ہزار عوام اور پھر ہتھیار ڈالنے والے پچاس ہزار یعنی ایک لاکھ ستر ہزار لوگوں کا قتل ایک ہی دن میں کر دیا گیا ان کی مال و دولت لوٹ لی گئی ان کے بال بچوں کو جن کی ضرورت تھی انہیں غلام بنا لیا گیا سمرقن کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا انہ و انا اللہ چنگیز خان ملعون ان تباہی اور بربادیوں کے بعد وہیں پر ڈیرہ ڈالے ہوئے تھا اور خوراسان کی طرف اس نے تشکیلات بھیجنی شروع کی سلطان علاؤن الدین اعظم شاہ کا تعاقب کرنے کے لیے اس نے بیس ہزار کلش کر بھیجا اور انہیں انہیں کہا کہا کہ اسے تلاش کرو اور, اسے نکالو اور انہیں کہا کہ ہر حالت میں سلطان الدین کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ اگرچہ وہ آسمان کی طرف اڑ گیا ہو آسمان کی طرف جا کر لٹک گیا ہو اسے وہاں سے بھی پکڑ کے گرفتار کر کے میرے سامنے لاؤ سلطان الدین کا پیچھا کرتے ہوئے چنگیزی آگے بڑھتے رہے سلطان الدین اور چنگیزیوں کے درمیان دریائے آمو آتا تھا اس دریائے آمو کی وجہ سے سلطان الدین اپنے آپ کو منگولیوں اور چنگیزیوں سے محفوظ تصور کر رہے تھے لیکن چنگیزی بھی انتہائی درجے کے شیطان تھے انہوں نے چمڑوں کے چھوٹے چھوٹے تھیلے بنائے ان تھلوں میں اپنے اسلحے اور ضرورت کے سامان کو رکھا اور پھر گوڑے کو دریا میں ڈال دیا پھر ایک ہاتھ سے ان کے فوجی گوڑے کی دم کو اور دوسرے ہاتھ سے اس تھیلے کو پکڑتے تھے گوڑا دریا میں اپنا راستہ بناتا ہوا آگے جاتا اور یہ چنگیزی دوسرے ہاتھ سے اس چمڑے کے تھیلے کو جس میں اسلحہ وغیرہ تھا اپنے ساتھ کھینچتا ہوا جاتا حتیٰ کہ یہ بیس ہزار کا لشکر دریائے آموں کو پار کر گیا سلطان علاؤن الدین خوارزم شاہ کو اس مصیبت کی اس وقت خبر ہوئی جب چنگیزیوں کا لشکر ان کے لشکر کے اندر گھل مل گیا تھا ان حالات کو دیکھ کر سلطان علاؤین الدین خوارزم شاہ کی ہمت جواب دے گئی خوف کے مارے وہاں سے نشا پور کی طرف بھاگے پھر وہاں سے اور کہیں بھاگے پھر اور کہیں بھاگے وہ اسی طرح بھاگتے رہے بھاگتے رہے حتیٰ کہ تبرستان نامی علاقے میں ایک جزیرے میں ان کا انتقال ہو گیا اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ سمندر کی طرف بھاگنے کے بعد ان کا انجام کیا ہوا وہ کہاں گئے اس کا علم کسی کو نہیں ہے چنگیزیوں نے ان کے ذاتی خزانے سے جو مال غنیمت حاصل کیا اس کی مقدار کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے یہ مال و دولت اربوں کھربوں کے شمار میں ہے پھر یہ چنگیزی مازندران نامی شہر اور اس کے مضبوط قلوں کی طرف بڑھے یہ اتنے مضبوط قلے تھے کہ سن نویں ہجری میں سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں مسلمانوں نے اسے بڑی مشکل سے فتح کیا تھا ان قلعوں کو مسلمانوں نے بڑی مشکل سے فتح کیا تھا لیکن ان چنگیزیوں نے بہت ہی مختصر مدت میں بہت ہی آسانی کے ساتھ ان قلعوں کو فتح کیا وہاں کے باسیوں کو قتل کیا اور سب کچھ جلا ڈالا پھر وہاں سے وہ رئی نامی شہر کی طرف نکلے جہاں راستے میں خارزم شاہ کی والدہ ان کے ہاتھوں گرفتار ہوئی جن کا نام ترکان خاتون ہے ترکان خاتون کے ساتھ جو مال و دولت تھی اتنی زیادہ تھی کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے وہ فی ہاں کل من شاہد مسلحری وغیرہ ان کے پاس جو مال و دولت تھی اس میں ایسے ایسے ہیرے اور جواہرات موجود تھے کہ جس کی کوئی نظیر اور مثال کسی نے دیکھی اور نہ سنی امام راضی رحمہ اللہ تعالی کے شہر رئی میں یہ چنگیزی داخل ہوئے اور انہوں نے شہر کے باسیوں کو سب کو قتل کر ڈالا اور شہر کو جلا کر خاکستر کر دیا یہ چنگیزی مسلسل پیش قدمی کرتے رہے اور قزوین نامی شہر میں جو کہ آج کل ایران میں ہے وہاں انہوں نے چالیس ہزار کے قریب لوگوں کو قتل کیا پھر آذربائی کی طرف نکلے آذربائی کا جو بادشاہ تھا اس کا نام عزبت بن پہلوان تھا یہ انتہائی درجے کا فاسق فاجر اور شیطانی صفات کا حامل انسان تھا یہ اپنی مستیوں میں نشے میں اور بدکاری میں مصروف تھا چنانچہ چنگیزیوں نے اسے اپنے سامنے تسلیم کر کے اسے اپنے حال پر چھوڑا اور وہ آگے نکل گئے بہت ساری قوموں نے ان کا مقابلہ کیا لیکن کوئی بھی قوم ان کے سامنے نہیں ٹک سکی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام ابن رحمہ اللہ تعالی نے یہاں تک یہ بات کی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اگلے سبق میں انشاءاللہ امام ابن رحمہ اللہ تعالی کا جو اقتباس حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نقل فرما رہے ہیں اسے ذکر کیا جائے گا وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد وصحب اجمائین سبحان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ